سلام علی گار سل اللہ علیک یا لا سلام علی گ یا اللہ بنے گا یار اللہ بنے گا نہیں گا گار سل سلام علے گا یار سلام علے گا یار سلامہ ہوئی ہے شادیا نے شاہ جل چلی ہوئی ہے صلام ہرے گا یار رمار صن اللہ یا تو لان علی بانٹا ہے دو بانٹا جہاں میں اللہ سما سل اللہ خرے گا سرکار یار بولوں سلام علیکار بولوں سلام